یونس کی آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ رب العزت نے مشرقین مکہ کا اصل شرک بیان کیا کہ وہ کہتے تھے جن کی پوجا پاٹھ ہم کر رہے ہیں جن کی نظر و نیاز ہم دے رہے ہیں جن کی پکار ہم کرتے ہیں ہا اولائے شفاؤنا شفاؤ ان دلہ یہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں یہ اللہ تک ہماری بات پہنچا دیتے ہیں یہ صالح ایک لوگ انہوں نے بڑی ریاضتیں کی عبادتیں کی یہ اللہ کے محبوب ہیں پیارے ہیں اللہ ان کی بات موڑتا نہیں اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا یہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں سورت یونس میں اللہ نے اس نظریے کی تردید کی اور یہ فرمایا کہ میرے سوا کسی کو سفارشی سمجھ کے پکارنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ اللہ کے سامنے میری سفارش کرے گا اس نظریے سے پکارنا بھی شرک ہے پکار اور عبادت صرف اس ہستی کی ہونی چاہیے جس میں دو صفتیں موجود ہوں پہلی صفت یہ کہ وہ متصرف فلم مالک ہو مختار ہو نافع ہو موتی ہو خالق ہو رب ہو رازق ہو اور دوسری صفت یہ کہ جس کو پکارا جائے وہ پکارنے والے کے حالات سے واقف باخبر ہو اسے علم ہو وہ جانتا ہو یہ دو سفتیں جس میں ہوں عبادت کے لائق سجدے کے لائق نظر و نیاز کے لائق پکار کے لائق صرف وہی ہے اور چونکہ یہ دو سفتے میرے سوا مخلوقات میں سے کسی نوری کسی ناری کسی خاکی کسی ازلی کسی عرشی کسی فرشی کسی نبی کسی ولی کسی پیر کسی فقیر کسی شہید کسی بڑے کسی چھوٹے میں چونکہ یہ دو صفتیں نہیں پائی جاتی لہذا میرے سوا عبادت و پکار کے لائق بھی یہ <تصفح> سورت یونس میں اللہ کہنا چاہتے ہیں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں سورت یونس <تصفح> میں اللہ اس پہ اللہ عقلی دلیلیں دینا چاہتے ہیں ایسی دلیل اللہ نہیں دینا چاہتے کہ عالم سمجھ جائے اور جاہل نہ سمجھے اور سمجھدار سمجھ جائے اور بے سمجھ نہ سمجھے تعلیم یافتہ سمجھ جائے نا خوندہ نہ سمجھے شہری سمجھ جائے دیہاتی نہ سمجھے اللہ دلیل اس بات پہ وہ دینا چاہتے ہیں جس دلیل کا تعلق انسان کے عقل سے دماغ سے ہے فہم سے ہے سمجھ سے آپ دیکھیں گے میں جب اس آیت کا ترجمہ کروں گا اور پھر میں اس پر تائیدے پیش کروں گا قرآن کی دوسری آیتوں سے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جب بھی اللہ اس قسم کا مضمون بیان کرنا چاہتے ہیں اور جب اس مضمون کو اللہ ختم کرتے ہیں تو آخر میں اللہ ایک ہی بات کہتے ہیں ہر جگہ آپ دیکھیں گے اس وقت آپ کو اس کے پڑھنے اور سمجھنے کا حقیقی لطف حاصل ہو بات کر لیں گے اللہ عقلی دلیل دے لیں گے اللہ جب دلیل ختم کریں گے تو اللہ یہاں بھی وہی بات کریں گے دوسری آیتیں میں پیش کروں گا تو وہاں بھی اللہ یہی بات پیش کرے اللہ تعالی نے سورت یونس کی آیت نمبر تین میں اکلی دلیل اس بات پہ پیش کی ہے کیا فرمایا ان رب کو ملازی خلق السماوات ورزا بے شک رب تمہارا بے شک پالن ہار تمہارا بے شک ضروریات زندگی کا خیال کرنے والا تمہارا کوئی نہیں ہے صرف وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اکلی دلیل پیش کرنے رہے پالن ہار تمہارا رب تمہارا مشکل کشا تمہارا ضروریات کا خیال کرنے والا تمہارا وہ اللہ ہے جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو فیصت عیامل 6 دنوں میں اس زمین و آسمان کو اور اس پوری کائنات کو چھ دنوں میں بنایا دن کس کو کہتے ہیں تلو آفتاب سے غروب آفتاب ابھی تو سورج نہیں بنا تو دن کہاں سے آگے تو یہاں مفسرین نے کہا کہ دن سے مراد ہے وقت یعنی اتنے وقت میں بنایا جتنا وقت تمہارے دن کا ہوتا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو نبی پاک کے چچاد بھائی ہیں صحابی ہیں مفسر قرآن ہیں وہ کہتے ہیں کہ دن سے یہ دن مراد نہیں ہے بارہ گھنٹے اور دس گھنٹے کا دن سے وہ دن مراد ہے جو اللہ کے ہاں ہے ایک ہزار برس کا چھ ہزار سال لگے اس زمین و آسمان کے بنانے تم نے اسے فضول سمجھ لیا کہ یہ کھلونا ہے یہ اللہ کہنا چاہتا۔ ہے تم نے سمجھ لیا کہ یہ کھلونا ہے آئے کھیلے کودے کھایا پیا چلے گئے ہم نے تو اس کے بنانے میں تدریجن آہستہ آہستہ آہستہ, آہستہ تدریجن تدریجن ہم نے زمینوں آسمان کو بنایا چاہتے تو لفظ کن سے بنا دیتے ہم میں یہ قدرت تھی کمال تھا طاقت تھی تصرف تھی سب کچھ تھا چاہتے تو لفظ کن سے بنا دیتے لیکن ہم نے چھ دنوں کے طویل عرصے میں زمین و آسمان کو بنا کے انسان کو یہ سبق دینا چاہا کسی کام میں جلدی نہیں کرنی جلدی کرنا کوئی بہتر کام نہیں ہوتا جلدی کرنا بہتر کام ہوتا تو ہم زمین و آسمان کو جلدی بنا دیتے تو ہر کام سوچ کے سمجھ کے تدریجن آہستہ آہستہ کرنا چاہیے چھ دنوں میں کس طرح بنایا جی اس کو اللہ نے ایک اور جگہ پہ ذکر کیا ہم وہاں چلتے ہیں پھر واپس اس جگہ پہ پلٹ آئیں گے سفا نمبر ہے چار سو تیس کن کن دنوں میں کیا, کی کیا کیا چیز ہم نے بنائی وہاں انداز اللہ نے بڑا عجیب رکھا ذرا دیکھیے گا سفا نمبر ہے چار سو تیس سورت کا نام ہے ہامیم سجدہ اور آیت نمبر ہے نو مل گیا جی چار سو تیس سورت کا نام ہامیم سجدہ اور آیت نمبر ہے جی نو کل میرے پیغمبر آپ کہہ دیں کم لتک فرون اب بلزی خلق الرز فی یو مین اے مشرقین اور اے مخالفین کیا تم اس ہستی کے منکر بنتے ہو کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے پیدا کیا زمین کو فی یو کتنے دنوں میں دو دنوں میں اب چھے دنوں کی تفصیل ہو رہی ہے دو دن میں اللہ نے پانی پر زمین کو بچھایا اس میں کتنے دن صرف ہوئے دو دن تم انکار کرتے ہو اس ہستی کا منکر بنتے ہو اس ذات کے جس نے پیدا کیا زمین کو دو دنوں میں وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا جس ہستی نے چلتے ہوئے پانی پر دو دن میں زمین کو ٹکایا تم اس ہستی کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہو اوروں کو سانجھی بناتے ہو اوروں کو برابر کرتے ہو کہ وہ بھی مشکل کشاں ہیں فلاں بھی مشکل کشاہ ہیں وہ بھی سجدے کے لائق ہیں فلاں بھی سجدے کے لائق ہیں وہ بھی کڑی خری... کھوٹی قسمتیں کھری کرتا ہیں فلاں بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرتے ہیں وہ بھی مدد کرتا ہیں فلاں بھی مدد کرتے ہیں تم نے اس ہستی کے ساتھ لوگوں کو شریک بنا لیا لوگوں کو ند بنا لیا رب العالمین جس ہستی نے دو دنوں میں چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھایا ہے اور لوگوں وہی ہے کائنات کا پالن ہار وہی ہے سارے جہان کا رب وجال افیا رواسیا من فاؤ کے ہا چلتے ہوئے پانی پہ جب ہم نے زمین کو ٹکایا تو زمین ڈولنے لگی اسے قرار نہیں تھا ٹھہراؤ نہیں تھا نیچے پانی تھا اوپر ہم نے زمین کو بچھا دیا جال افیا رواسیاں ہم نے اس زمین میں پہاڑوں کے بوجھ رکھ دیے میخیں ٹھوک دی ہم نے پہاڑوں کی من منفوک اس زمین کے اوپر سے وہ بارہ کافی اور ہم نے اس زمین میں برکتیں رکھ دی کیا ہیں کانے سونے کی کانے چاندی کی کانے کوئلے کی ہم نے اس زمین میں برکتیں رکھ دی کیا فصلیں فصلیں نباتات ہیں باغات ہیں شجر ہیں پھل ہیں پھول ہیں انسان ہیں حیوان ہیں چوپائے ہیں پرندے ہیں یہ برکتیں نہیں دیکھتے ہو رنگ مختلف ہیں انسانوں کے جانوروں کے پرندوں کے پھل نکلنے والے زمین سے ان کے ذائقے مختلف ہیں نہیں دیکھتے ہو ہم نے اس زمین میں برکتیں رکھ دی وہ قدر فی اور ہم نے اس زمین میں رہنے والوں کے لیے روزیاں مقرر کر دی جس طرح کا مزاج تھا روزی اس کے مطابق دی چاول کھانے والوں کو چاول گندم کھانے والوں کو گندم مچھلیاں کھانے والوں کو مچھلیاں قدر افیہ اکواطا ہم نے اس زمین میں لوگوں کے لیے روزیاں مقرر کر دیں فی اربات ایام چار دنوں میں کیا مطلب دو دن زمین کے بچھانے میں لگے اور دو دن لگے پہاڑ ٹھونکنے میں روزیاں مقرر کرنے میں برکتیں رکھنے میں کانے اور فصلیں اس کو اس کے اندر چھپانے میں تو یہ کل کتنے دن ہو گئے چار دن ہو گئے پوچھنے والوں کا جواب پورا ہو گیا جو پوچھ رہے تھے سوال کر رہے تھے کس طرح یہ نظام بنا شاہ ابد القادر مانا کرتے ہیں پوچھنے والوں کا جواب جو ہے وہ کیا ہو گیا پورا ہو گیا دو دن میں ہم نے زمین بچھا دی دو دن میں ہم نے اور یہ کانے برکتیں روزیاں اس میں رکھ دی سمس طوا پھر اللہ نے توجہ کی آسمان کی طرف توا علاسما پھر اس نے قصد کیا ارادہ کیا توجہ کی آسمان کی طرف وہی دخان وہ دھواں ہی دھواں تھا اللہ نے توجہ کی آسمان کی طرف وہی دخان وہ دھواں ہی دھواں تھا کچھ بھی تو نہیں تھا جس طرح آٹا گوم دیا جائے گارا بنا دیا جائے وہ دھواں ہی دھواں تھا فکال اللہ اللہ نے اس آسمان سے کہا ولیل ارضے اور اللہ نے زمین کو کہا اتیا تو او چلے آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے زمین کو بلایا ادھر آؤ ہمارے حکموں کی پابندی کرنی ہے آسمان کو کہا ادھر آؤ ہمارے حکموں کی پابندی کرنی ہے آسمان سے کہا زمین سے کہا ایت تون او کر چلے آؤ خوشی سے یا ناخوشی خوشی سے کالتا زمین و آسمان بولے اتینا نا مولا ناخوشی خوشی سے کیوں ہم تو خوشی سے آئیں گے زمین و آسمان اس کے آگے بولے مولا ہم خوشی سے آئیں گے جو توں کہے گا ہم وہی کچھ کریں گے فکزا ہنا سبا سماوات فکا ہنا سبا سماواتن وہ جو آسمان دھوئے کی طرح تھا جس طرح آٹا گوندا ہوا ہوتا ہے ہم نے اس کو ساتھ آسمانوں کی شکل میں تبدیل کر دیا ہم نے اسے ساتھ آسمانوں کی شکل میں تبدیل کر دیا آسمان سے کہا چلے آؤ زمین سے کہا تم بھی چلی آؤ کیا مطلب آسمان سے کہا تو نے سورج کو سہارا دینا ہے اس کی آتشی کرنوں سے فصلوں کو پکانا ہے وہ تپش تمازت جو زمین پہ اترے گی اس سے بھاپ بنے گی پانی بادلوں میں آئے گا بادلوں کو ہوائیں اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیں گی آسمان نے سورج کی تپش سے بھاپ کو کی شکل اختیار کر لی اوپر سے پانی برسا نیچے سے زمین نے اپنے خزانے باہر نکال دیے تو بھی میرا حکم مانے گا تو بھی میرے حکم مانے گی کیسے آتا ہے وہ سورت سورت امبیا میں گال بناتا ہے زمین و آسمان جو تھے وہ منہ ملے ہوئے تھے کانتا رتکن کانتا رتکن زمین و آسمان کا منہ بند تھا کانتا رتکن زمین و آسمان کا منہ بند تھا ففتک نہ ہوما ہم نے دونوں کا منہ کھول دیا کیا مطلب اکٹھے تھے الگ الگ کر دیا زمین تو نیچے چلی جا آسمان تو اوپر چلا جا یا مو بند ہونے کا مطلب یہ ہے آسمان کا کا تھا تھا بارش برسانے سے سے زمین کا مو بند تھا اناج باہر سے ہم نے دونوں کو الگ کر کے دونوں کا مو کھول دیا آسمان سے بارش برسنے لگی زمین سے اناج نکلنے لگا اللہ فرماتے ہم دونوں سے کہنے لگے چلے آؤ خوشی سے یا نا خوشی سے ہم خوشی سے آئیں گے اللہ فرماتے ہیں فَقَزَاهُنَّا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ اللہ نے ان آسمانوں کو کر دیا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ سَاتْ آسمان فِي يَوْمَئِنِ کتنے دنوں میں کول اب کتنے دن ہو گئے چھے یہی میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ وہ جو چھے دن کہے <Lan> اس کی تفصیل اللہ نے یہاں کر دی قرآن ایک جگہ پہ اجمال کرتا ہے دوسری جگہ پہ تفصیل کرتا ہے ایک جگہ پہ قرآن اختصار کرتا ہے دوسری جگہ پہ قرآن اس کو کھول دیا کرتا ہے اللہ کی کتاب جو ہے یہ میرے مولا کی کتاب جو ہوئی کسی جگہ پہ اجمال ہیں کسی جگہ پہ تفصیل ہیں کسی جگہ پہ مختصر بات کی کسی جگہ پہ اس کو جا کے کھول دی ہیں اب یہاں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں ربا کو ملزی خلک سماوات و لرزا گو رب تمہارا وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا چھ دنوں میں سم مستوا الل ارش اب یہاں توجہ کیجیے ذرا سم مستوا الل ارش و نے استوا کا کیا مینا کیا تھا ارادہ کیا ہی میں کیا نا وہ سورت عام سجدہ میں وہاں کیوں ہم نے یہ کیا اس کے نے الا تھا الا یہاں آگیا گیا علا تو جب اس طبا کا سلا الا آ جائے تو غلبہ تسلتا پھر ارادے کا مینا نہیں ہوتا پھر میں یہ ہوتا ہے تخت شاہی پر خود قابض ہے اس طوا الش تخت شاہی پہ متمکن ہے جلوہ فروز ہے کیا مطلب اس نے اپنا کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا زمین بنائی آسمان بنائے پہاڑ بنائے فصلیں بنائی کانے رکھی پھل پھول سب کوئی سورج چاند کا نظام ستاروں کا نظام انسان حیوان جنات پرندے چرندے درندے ساری کائنات کو بنا کے چپ کر کے بیٹھ گیا ہوں یا جس طرح وزیر اعظم سارے نگرانی نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے تعلیم کا محکمہ تیرے پاس سنت کا محکمہ تیرے پاس بہبود آبادی تیرے پاس بلدیات تیرے پاس ہوں تو پتہ بازار تو کتنی بن گئیں انہیں نا ہی خزانے کا محکمہ تیرے پاس داخلہ تیرے پاس خارجہ تیرے پاس جس طرح وزیر آزم نیچے کے سارے محکمے لوگوں کے سپرد کرتا ہے اللہ نے بھی شاید کوئی محکمے سپرد کر دیوں بھئی پتھری گردیاں تو کڈھنالا محکمہ لیلے ٹاؤن کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا سارے نہیں سنبھال سکتا اور بدن سے ہوا نکالنے کا محکمہ شاہ جیونے والوں کے پاس اور بچے دینے کا محکمہ سلطان بہو کے پاس اور عطا کرنے کا محکمہ علی حجویری کے پاس۔ شاید اللہ نے یوں کر دیا ہو اللہ نے فرمایا نا نا, نا نا ساری کائنات کو بنایا بنا کے تھکا بھی نہیں پھر سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے وزیر اعظم تو اس لیے تقسیم کرتا ہے ایک وقت میں کئی جگہوں پہ جا نہیں سکتا سارے محکموں کو سنبھال نہیں سکتا مجھے کیا ضرورت ہے مشیر بنانے کی وزیر بنانے کی معین بنانے کی حامی بنانے کی کہ میرے ساتھ مل کے کام کرو سم الحرش پھر وہ غالب ہے کس پر تسلط میرا ہے حکومت میری دیکھیے ہمارے اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے میری کرسی بڑی مضبوط ہے تو یہ کرسی کا لفظ اقتدار کے لیے سلطنت کے لیے قوت کے لیے تسلط کے لیے تصرف کے لیے غلبے کے لیے مضبوطی کے لیے طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمارے محاورے میں بھی لفظ کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے یہ وہی محاورہ ہے جو عربی میں استعمال ہوا اللہ نے فرمایا حکومت میرے پاس تصرف میرے پاس غلبہ میرے پاس تسلط میرے پاس میں نے کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا, نہیں کیا. سارے اختیارات میرے پاس ہیں ارش کا مالک میں ہوں غلبہ اور تسلط میرے پاس ہیں آگے اللہ نے خود اس کی تشریح کر دی یو دبرا سارے کاموں کی یو کیا کرتا ہے تدبیر کرتا ہے تدبیر کرتا ہے کوئی <سؤال> جیل کی تنگو تاریخ کو ہے کوئی آزادی کی فضاؤں میں ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہیں کوئی عالم ہے کوئی جاہل ہے, کوئی بخت والا ہیں کوئی بد وخت کسی کو تخت پہ بٹھایا کسی کو تختے پہ چڑھایا کوئی پیدا ہو رہا ہے کی شادی ہوئی کسی کی نہیں ہوئی کسی کے لڑکے ہی لڑکے لڑکیاں کوئی نہیں کسی کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں لڑکے کوئی نہیں کسی کو جوڑے ملا کے دیئے کسی کو دولت کی ریل پیل میں رکھ دیا کوئی روٹی کے دانے کے لیے ترستا ہے کسی کے کتے مکھن کھاتے ہیں کسی کی ماں کے لیے علاج کے پیسے اس کی جیب میں نہیں ہوتے یہ ساری کائنات کی تدبیریں کرنا یہ پورے کائنات کے نظام کو چلانا کہیں بارش ہوتی ہے کہیں, نہیں ہوتی ہیں، کہیں بادل آتے ہیں کہیں برستے ہیں کہیں اولے پڑتے ہیں کہیں بارش ہوتی ہیں کبھی نقصان دیتی ہیں کبھی فائدہ دیتی ہیں زمین سے اناج کو اگانا چرندوں کا درندوں کا پرندوں کا حشرات الارض کا کیڑوں کا مکوڑوں کا ان کے بلوں اور رہائش کی جگہ کو جاننا کہاں رہتے ہیں روٹی کھائیے کہ نہیں کھائی دانا چنا ہے کہ نہیں چنا ان کو روزی دینا ان کی حالت کو جاننا مرنے کے بعد کہاں یہ ساری کائنات کی تدبیریں میں کرتا ہوں یدبر دبرمر تدبیر کرتا ہے سارے کاموں کی آگے سنیے آگے سنیے اللہ نے کتنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں کتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں آگے اللہ فرماتے ہیں مامن شفی من شفیل جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری کھوٹی قسمت کھری کر دیں یہ تو بڑی دور کی بات ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہیں شفائیں دے دیں یہ بڑی دور کی بات ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ تم پر بارش برسا دیں یہ بڑی دور کی بات ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ تم سے دکھ اور مصیبتیں ٹال دیں یہ تو بڑی دکھ بڑی دور کی بات ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہیں اولاد دے دیں یہ تو بڑی دور کی بات ہے اللہ فرماتے ہیں ما من شفیعن جن کو تم پکارتے ہو وہ تو شفاعت کے لیے میرے سامنے لب بھی نہیں کھول سکتے بول بھی نہیں سکتے مامن شفیع کوئی شفیع نہیں ہے کوئی سفارشی نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے جس کا تصور مشرقین کے ذہن میں تھا یہودیوں کے ذہن میں عیسائیوں کے ذہن میں مشرقین مکہ کے ذہن میں کہ یہ نیک بندے ہیں پیغمبر ہیں ولی ہیں ان کی رب نہیں موڑتا یہ منوا لیتے ہیں یہ اللہ سے کام کروا دیتے ہیں اللہ ان کی بات کو نہیں موڑتا اللہ نے فرمایا جس شفاعت کا تصور تیرے ذہن میں ہے مامن شفیل مامن شفیین اس طرح کا کوئی شفیع میرے دربار میں نہیں ہے ہاں ہاں شفات تو ہوگی الا دے ازنی, ہی اللہ من بعد ازنی ہی وہ کب ہوگی جب کون اجازت دے گا اللہ اجازت دے گا اب منہ کھول اب لب کھولے اب شفات کیجئے جب تک میں اجازت نہ دوں تو کوئی میرے سامنے لب کھولنے کی ہمت نہیں رکھتا منزلزی یشفو یاد ہے آت الکرسی کیا میں نے منزلزی میں کہا کرتا ہوں یہ جو من ہے نا یہ کئی من دے برابر ہے بڑا ڈا من نے من بڑا آدمی صاحب اقتدار آدمی اس کے خلاف طبیعت کوئی بات ہو خلاف طبیعت کوئی بات ہو تو بڑا آدمی کہتا ہے کون ہے کون ہے میرے سامنے بولنے والا اللہ فرماتے ہیں من من ذلزی یشف کون ہے کس کی ضرورت ہے کہ وہ میرے سامنے شفاعت کے لیے لب کھولے اللہ بے از مگر لب کوئی اس وقت کھولے گا جب اجازت کون دے گا اللہ